بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مبارک وسلم پہلے نکالیے دروس اللغة العربیہ الدرس السادس سو چھٹا سبق اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے حاضر اور معنیس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں حاضر ہی پہلے ساتھ ساتھ دہرائیے ان جملوں کو ابن من هاده؟ هاده اخت اه هي ایضا لا هي طبيبة. سيارة من هذه هذه سيارة ما هذه هذه, لمن هذه؟, هذه, لخالد. هذه؟ لا هذه دراجة أمار هذه جديدة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة ألي هي جميلة جدا هذه ملعكة وهذه قدر الملعكة في القدر حاضی بقورت الف اللہ حاضا انفن واضہ حاضی و حاضی آئین اب ترجمہ سنیے ہاضا ابنو یا ابنوں کی بجائے پڑھ چکے ہم کیا کہیں گے ہاض ابنو حامدین یہ حامد کا بیٹا ہے حامدن اس لیے کہ حامدن کیا ہے مضاف لئی بیٹے کی نسبت یہاں کس کی طرف کی جا رہی ہے کہ وہ کس کا ہے حامد کا اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مضاف علئی اور مضاف علئی ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے اور حالت جر میں قسم کے آخر میں زیر آتی ہے اگر الف لام ہو تو سنگل زیر نہ ہو تو ڈبل زیر یہ حامد کا بیٹا ہے وہ حاضی بن تو یاسرن اور یہ یاسر کی بیٹی ہے ابن حامد حامد کا بیٹا جالسن سن بیٹھا ہوا ہے بن تو یاسرن یاسر کی بیٹی واقف کھڑی ہے من ہاضی ہی یہ کون ہے حاضی ہی اخت المہندس یہ انجینئر کی بہن ہے آ, آ ہی یا وہ شی کے معنی میں ای بھی تن احاذ مہندس تن کیا وہ بھی انجینئر ہے لا جی نہیں ہیا کبیب وہ لیڈی ڈاکٹر ہے سیارہ من کون کی گاڑی کی بجائے کیا کہیں گے کس کی گاڑی حاضی ہی یہ سیارہ من ہاضی ہی یہ کس کی گاڑی ہے حاضی ہی سیارت المدیر یہ پرنسپل کی گاڑی ہے ما ہی یہ کیا ہے ہی مکواتن یہ استری ہے لمن رامزر لی لیے من کون لیکن کون کے لیے کی بجائے کیا کہیں گے کس کے لیے بلکہ کس کے لیے کی بجائے بھی اردو زبان کی پریپوزیشن میں کس کی حاضی ہی یہ لمن ہاضی ہی یہ کس کی ہے حاض لالدن یہ خالد کے لیے کی بجائے کیا ترجمہ کریں گے یہ خالد کی ہے آ دراجہ تو انسن انس کی سائیکل ہاضی ہی یہ کیا یہ انس کی سائیکل ہے لا جی نہیں ہاضی ہی در تو یہ امار کی سائیکل ہے حاضی جدید یہ نئی ہے واہ اور دراجہ راجہ اور انس کی سائیکل قدیم تن پُرانی ہے ہادی سا یہ علی کی گھڑی ہے جمیل تن جدا وہ بہت خوبصورت ہے ہاضی ہی مل آکات یہ چمچ ہے وہ ہاضی کدر اور یہ ہنڈیا ہے المل آکات فل کد رمچ ہنڈیا میں ہے حاضی بکارت الف یہ کسان کی گائے ہے ہادہ انفن یہ ناک ہے وہ ہادہ فمن اور یہ منہ ہے ماؤت کے معنی میں حاضی ہی یہ کان ہے وہ ہاضی ہی اور یہ آنکھ ہے پڑھ چکے ہم جسم کے آداب میں سے جو دو دو ہیں وہ کیا استعمال ہوتے ہیں معنس ہی یدن اور یہ ہاتھ ہے وہ حاضی ہی رجلن اور یہ ٹانگ ہے تمرین مشقیں تمرین کی جمع دیکھیے مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ نیچے آنے والی جو تصویریں ہیں وہ جن چیزوں کی تصویریں ہیں وہ عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتی ہیں یا معنس اس لیے میں تو یہی کہوں گا ماہر لیکن آپ نے اگر جس چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ معنس استعمال ہو رہی ہو معنس استعمال ہوتی ہو وہ چیز تو آپ نے ہادہ کی بجائے کیا جواب دینا ہے حادی ہی ظاہر ہے مجھے پتا ہوتا کہ یہ مذکر ہے یا معنس تو مجھے اس کے نام کا بھی پتا ہوتا میں سوال ہی نہ کرتا لیکن ہم نے کہا آپ نے جواب صحیح دینا ہے میں ماہدہ ہی کہوں گا قلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے ما ماح تو کیا کہیں گے ہاذا کلم جواب دیتے جائیے آگے محضا ہزا کتاب محضا ہاضی سیارتن مہازا ہزا کمیسن مہاذا ہاضا مفتاح مہذا ہاضی ما مہاجا ہاضی مل آکا چن ہاضی مل آکا چن آگے دروازہ ہے مہاجا نہیں دروازہ ہاضا بابن مہاجا ہاضی آئی اگے گھر ہے مہاجا ہا را بہ چن آگے ہاتھ مہاجا ہاضی یدن آگے منہ بنا ہوا ہے مہاجا ہاد فن ہا دمن آگے ٹاگ مہادا ہاضی ریجلن آگے ناک مہادا ہاد انفن مہادا ہاضی مکوات ہاضی مکوات مہادا ہاضی در راجا تن ہاضی در مہازا ہاذا مسجد مہاجا ہاضا نجمن ہاضا نجمن آگے ہنڈیا ہے کیا کہیں گے مذا ہادی کے درن یہ بول چال کا لفظ ہے ماننا سے استعمال ہوتا ہے ہاری ہی کے درن آگے مہاذا ہاضا آگے فریج ہے ریفریجریٹر اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سل اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سلاجا. سل جن سلحا سلجن کہتے ہیں برف کو اور اسی سے سل برف بنانے والی یا چیزوں کو ٹھنڈا کرنے والی مشین ایک وقت تو پڑھئے اور وقت پڑھیے اور لکھیے حاض مسجدن یہ مسجد ہے وہ حاضی اور یہ سکول ہے من ہاض ہی یہ کون ہے حاضی اخت عباسن یہ عباس کی بہن ہے اخت عباس عباس کی بہن پڑھ چکے ہم جن دو اسموں میں کا کی کا ترجمہ پیدا ہو رہا ہو کا کہ کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان دو اسموں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے مضاف مضاف علیہ کا اخت و عباسن میں اخت مضاف ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے اور عباسن مضاف علیہ ہے اس کی طرف کی جا رہی ہے پر چکے ہم جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو یا کہہ لیجئے جو اسم مضاف علیہ ہو وہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے اسی لئے اخت عباس سن ہم پڑھ رہے ہیں عباس سن نہیں یہ عباس کی بہن ہے ہاضا دی یہ مرغ ہے وہ حاضی دجاجن اور یہ مرغی ہے ہاضہ بن المدیر یہ پرنسپل کا بیٹا ہے وہ حاضی ہی بن تل مدر سے اور یہ استاد کی ٹیچر کی بیٹی ہے حاضی ہی ام و یاسرن یہ یاسر کی امی ہیں اینا کہاں اللحمی گوشت کی ہنڈیا ہانڈیا اللحمی گوشت کی ہنڈیا کہاں ہے وہ فرج میں ہے حاضہ بابن یہ دروازہ ہے وہ حاضی ہی اور یہ کھڑکی ہے تمرین رقم ثلاثہ مشق نمبر تین اکرا فری المثال مثال کو وا اور بنائیے جمل ان جملے الاری اس کی طرز پر اللہ گراری اس کی طرز پر باقی جملے بھی بنائیے خالی جگہ پور کر کے مثال کیا ہے مذکر کے ساتھ آئے گا طالبن اور معنس کے ساتھ کیا استعمال ہوگا طالب محمد طالبن عام تو طالب آگے دیکھتے جائیے حامد فبیب طبیبن حامد ڈاکٹر ہے فاطمہ تو کے ساتھ کیا آئے گا طبیب ہوا مسلم وہ مسلمان ہے ہیا کے ساتھ کیا آئے گا تن الباب مغلقن کن دروازہ بند ہے اگر کھڑکی بند ہو تو کیا کہیں گے المندیل و سکھن رومال میلا ہے الیدو ہاتھ پڑھ چکے ہم جسم کے آداب میں سے جو دو دو ہیں وہ کیا استعمال ہوتے ہیں معنت چنانچہ الیدو کے ساتھ کیا آئے گا و واس کی بجائے واس اور واس کو یوں لکھیں گے آخر میں گولتا آ جائے گی واس خاتون اشا چائے گرم ہے اگر کہوا گرم ہو تو کیا کہیں گے القہ تارتن المسجد بعید مسجد دور ہے المدراسۃ بعید تن ا طالب مریض طالب بیمار ہے طالبہ کے لیے کیا استعمال کریں گے اطالب مریض تن الحسن ان گھوڑا تیز رفتار ہے سیارت سری گاڑی تیز رفتار ہے القمر جمیل چاند خوبصورت ہے اشمس کے ساتھ کیا آئے گا جمیل تن اشمس جمیل ابو البو جالسن باپ بیٹھا ہوا ہے العم ماں کے لیے کیا استعمال ہوگا جالس تمرین رقم اور با مشق نمبر چار صحح تصحیح کیجیے الجمل العت کا آنے والے جملوں کی آنے والے جملوں کو درست کیجئے حقیبت بیگ یا بریف کیس کو کہتے ہیں یہ لفظ عربی زبان میں معنت سے استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں کیا ہے گولتا چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کیا کہیں گے حکیبۃ من حادہ کی بجائے حاضی حقیبت من حاضی یہ کس کا بیگ ہے الغرفت مفتوحن کی بجائے کیا ہو جائے گا مفتوحتن الغرفت مفتن کمرہ کھلا ہوا ہے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے تو ہاضہ کی بجائے کیا کہیں گے ہاضی ہی سیارہ تو طبیبی گاڑی کا لفظ معانث ہے لیکن چابی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ مفتاح مذکر ہے اردو زبان میں گاڑی اور چابی دونوں معانس ہیں لیکن عربی زبان میں سیارت کا لفظ معنس اس لیے کے آخر میں گولتا ہے مفتاح کا لفظر اس لیے کے آخر میں گولتا نہیں ہے چنانچہ حاضی کی بجائے, کی بجائے کیا کہیں گے حاضہ مفتاح سیارتی بکرت گائے کہاں ہے ہوا کی بجائے کیا کہیں گے ہی یا فش وہ سڑک میں ہے اردو زبان کے اسلوب میں کہیں گے وہ سڑک پر ہے پڑھیے وقت با لئے سات وبتی اواخر الکلمات الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبر زیرے لگانے کے ساتھ ہاضہ محمد دن وزال محمد کے لیے اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے محمد کا گھر کی طرف اشارہ کر کے اگر آپ کہیں ہار محمد تو کیا ترجمہ کریں گے یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے یعنی گھر لمن ہاضی ہی یہ کس کی ہے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں لمن ہاضی یہ کس کی ہے ہاضی لیاسرن تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا یہ یاسر کی ہے الحمد للہ حمد و فنا اللہ کے لیے ہے لاہ المشرق و اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب الکلیمات الجدیدہ تو نئے الفاظ المکواتو استری ادبراجہ تو سائیکل الملآقات چمچ القدر ہنڈیا البقرت گائے الف اللہ کسان الف ناک الفم مو العزون کان ال یدو بھات ارجلو ٹانگ اشا چائے العم والدہ الصلہ تو فرج القہو تو کہوا سری ان تیز رفتار ان تو کھڑکی جدا بہت في اخر دعوانا الحمد لله رب <تصفيق> العالمين